ان آیات کریمہ کا جو پس منظر میں نے ترجمے سے پہلے عرض کیا اس کی روشنی میں آیات کا مطلب بالکل واضح ہے اگرچہ ان آیات کا بنیادی مفہوم سمجھنے کے لیے کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیات کریمہ میں جو مختلف ہدایات آئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنا اس موقع پر بڑا ضروری معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایو الدین آ اے ایمان والو اطق اللہ حق کا توقاتی یعنی اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے یعنی تقوع کا حق ادا کرو تقوی کی تشریح سے پہلے کئی مرتبہ کی جا چکی ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جوابدہی کا احساس تازہ رہے اور ہر قدم پر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے ایک دن اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اور وہ مجھ سے اس کا حساب لے گا اس احساس کا نام تقوا ہے یہاں یہ فرمایا کہ تقوا ہی کافی نہیں بلکہ جیسا تقوا کا حق ہے ویسا ادا کرو کیا حق ہے اس کی تفسیر حضرات مفسرین سے یہ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت کی جائے اور اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو لیکن ایک انسان جو غلطیوں کا ایک پیکر ہوتا ہے اس سے کبھی نہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اس لیے اس آیت کریمہ کے ساتھ اللہ تبارک اتارے ایک دوسری جگہ پر اس کی تشریح بھی فرماتی ہے وہ تقل مستقم کہ اللہ کے سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری استطاعت میں ہے یعنی تقوی اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کرو فرمایا تھا کہ ایسا تقوہ اختیار کرو جیسا تقویٰ کا حق ہے اس کی تشریح دوسری آیت نے یہ کر دی کہ تم سے ہمارا مطالبہ اس حد تک ہے جس حد تک تم اپنی قدرت رکھتے ہو طاقت رکھتے ہو استطاعت رکھتے ہو استطاعت سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو لہذا اگر کبھی کسی انسان سے بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ اس پر شرمندہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگے تو یہ تقوہ کے حق کے خلاف نہیں ہوگا لہٰذا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقوا کا حق ہے پھر ساتھ فرمایا والا تمۃ اللہ ونتم مسلمون اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فرما بردار ہو کیونکہ مسلموں کے معنی بردار ہونے کے بھی ہوتے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو یہ فرمانا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو اس کا کیا مطلب ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیے رکھو اور اس بات کا عزم اور ارادہ پختہ رکھو کہ مرتے دم تک میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کروں گا لہذا جب تمہارا یہ عزم پختہ ہوگا اور اسی عزم کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو گے تو جب بھی موت آئے گی تو وہ اسی حالت میں آئے گی کہ تم فرما بردار ہوگے اور فرما برداری کا عہد کیے ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہر غلطی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دل میں تقویٰ ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو اس بات کا انسان کے دل میں شعور اور استحدار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے لہذا یہ جو واقعہ اس آیت کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا اس میں اچانک یہودیوں کے برنگستہ کرنے سے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت میں اچانک اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری کا احساس وقتی طور پر پیچھے چلا گیا اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اصولی تو یہ دے دی کہ صرف اسی غلطی کا تدارک نہیں بلکہ ہر غلطی کا تدارک یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس تمہارے دل میں رہے اس کے بعد اس خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان قبائلی بنیاد پر پھوٹ پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا اور اس کے تدارک کے لئے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا کہ دشمن تو اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہیں گے کہ تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے لیکن ان سازشوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ واہ تقسیم بحب لہ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولاطفر رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو یہاں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو یہاں جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے وہ حول ہے وا تسیم بحبل اللہ حول کے معنی عربی زبان میں ایک تو رسکی کے آتے ہیں اور اس کے ایک معنی معاہدے کے بھی ہوتے ہیں تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ تم نے جو معاہدہ کیا ہے یعنی جب کلمہ اللہ الہ اللہ کہا اور اس کی گواہی دی تو تم نے اس بات کا معادہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی بھی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا قرآن کریم نازل فرمایا جیسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کی تفصیل قرآن کریم سے کی ہے کیونکہ یہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی ہے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تمام مسلمان اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں اس لیے فرمایا حفل اللہ کہ یہ وہ رسی ہے اللہ کی جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کے جو مختلف طریقے رائج ہیں کہ کبھی کوئی وحدت قائم کی جاتی ہے وطن کی بنیاد پر کبھی قائم کی جاتی ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر کبھی قائم کی جاتی ہے زبان کی بنیاد پر کبھی قائم کی جاتی ہے قبیلوں کی بنیاد پر حقیقت میں یہ جتنے بنیادیں ہیں یہ جتنی بنیادیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو متحد رکھ سکیں اگر کوئی بنیاد ایسی ہے جو واقعتا متحد رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اگر اس بنیاد کی متفق ہو جائیں کہ ہم اللہ کا کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اپنا مقتدہ اپنا پیشوا بنائیں گے اور جو لوگ بھی اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے وہ ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے تو اس کے ذریعے وحدت قائم ہو سکتی ہے لہذا تمہارے درمیان بیٹھ کر جو لوگ اوثر خزرت کی لڑائیوں کا ذکر کر کے اور آپس کی دشمنیوں کا ذکر کر کے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں وہ تمہیں اس اللہ کی رسی سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اسی معنی میں وہ تمام نعرے داخل ہیں جو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی بنیاد پر رنگ نسل زبان وطن کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں بلکہ واحدت کا واحد راستہ اللہ نے بتایا کہ واقسیم بحبل لہ اللہ. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو با بحبل و بحب اللہ جمیان ولاطفر رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو یعنی اللہ و تعالی کی کتاب کو جب مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر یہ جو قبائلی لڑائیاں ہیں عداوتیں ہیں یا رنگ و نسل کی کے اختلافات ہیں یا وطن اور زبان کے اختلافات ہیں یہ سب پیچھے رہ جائیں گے اور پھر تم اللہ تبارک مطالعہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وحدت جو دیر پا وحدت ہے اور جو وحدت کے ترقیقت مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کر سکتی ہے اور جو ان کو بلا وجہ کی لڑائیوں سے بچا سکتی ہے وہ اللہ تبارک وطالیہ کی کتاب کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم کریں ولا تفر رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو یعنی ان بنیادوں پر پھوٹ نہ ڈالو کہ جو قرآن کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اتحاد قائم کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکتی ہوں یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر مکمل ایمان اور قرآن کریم کے احکام کی مکمل اطاعت پر سب لوگ متفق ہو گئے اگر اس اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک تعالی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے ہاں البتہ اس قرآن کریم کی تفسیر میں یا اس سے نکلنے والے معانی کی مختلف تفصیلات میں مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مجتہد کی رائے میں قرآن کریم کی ایک تفسیر ہو کسی دوسرے کرائے میں اس کی تفسیر دوسری ہو بشرطے کہ وہ واقعتا اشتہاد کے اہل ہوں تو اس قسم کا جو اختلاف ہے وہ پھوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا وہ آپس میں دشمنیوں کے ذریعہ نہیں بنتا اور اگر کوئی بنائے تو وہ لا رکھو کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ خود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہوا اور اس بات کے بھی متعدد واقعات ہیں کہ ایک چیز کو ایک صحابی نے پرانے کریم ہی کی روشنی میں جائز سمجھا دوسرے نے اس کو ناجائز سمجھا نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ایک نے اختیار کیا پرانے کریم ہی کی روشنی میں سنت ہی کی روشنی میں اور دوسرے نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو یہ کہ کہو کہ تم کافی ہو یا تم مسلمان نہیں ہو یا یہ کہا ہو صاحب کے نے کہ تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا اور ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ گروہ بنا بیٹھے ہوں کہ یہ فلاں مسلک کا قائل ہے جو کا قائل ہے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بیٹھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشترک مقاصد میں کام کرنے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ایسا کبھی نہیں ہوا اختلاف بھی ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ متحد بھی رہے دین کے مشترک مقاصد کے لیے سب ہمتن جد و جہد میں مصروف بھی رہے لہٰذا ان اختلافات کی قرآن کریم نے ممانعات نہیں کی جو اختلاف کسی صحیح اتحاد کی بنیاد پر مبنی ہو ان اختلافات کی یہاں پر ممانعات نہیں کی گئی لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ, الگ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جانا ایک ٹکڑی کو اپنا کہنا دوسرے کو دوسرا کہنا اور اس کے آپس میں سب و شتم یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید میں تان و تشنی کا طریقہ اختیار کرنا اور الگ الگ فرقے بنا کر بیٹھ جانا اس کو قرآن کریم نے تفرق سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو پھر آگے اللہ تبارک تعالی نے اسی واقعے کے سلسلے میں جس میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی یاد دلایا کہ خدا کے بندوں اللہ سبارک تعالی نے تم پر اتنا احسان فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے مذکوروں نے مطالعہ علیہ اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس گل تم جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اسبح ف اللہ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فاسبہ تم بنا ہی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے بتا دیا کہ یہ دشمنیاں آپس کی دشمنیاں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی یہ بہت ہی تباہ کن چیزیں ہیں اور ان دشمنیوں سے اللہ تبارک نے تم کو اسلام کی بدولت نہ جا ستا فرمائی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے وہ کن تم علا شفاق النَّارِ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر دو طرح تھے ایک تو یہ کہ کفر میں مبتلا تھے سلک میں مبتلا تھے جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اور دوسری طرف دشمنیوں کی آگ جب ایک مرتبہ بھڑک اٹھتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے دونوں طرح سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے فن کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسے نہ جا فرمائی تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اسی دشمنی کی فضا کی طرف واپس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اللہ تبارک فرما کرداری کا یوبیہ اللہ آ جاتی اسی طرح اللہ تبارک مطالعہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے لعلکم الحکم تحت دون تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ